نجم صورت النجم مکی ہے اس میں باسٹھ آیتیں اور تین رکو ہیں نام اس سورت کا پہلا لفظ ان نجم ہے یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے زمانۂ نزول جمہور علماء تفسیر کے نزدیک پوری صورت مکی ہے ابن مردبہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ سورة النجم مکہ میں نازل ہوئی تھی بخاری و مسلم اور دیگر محدثین نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ پہلی سورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا سورة النجم ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام لوگوں نے سجدہ کیا صرف ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس نے ایک مٹھی مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا تو میں نے اس کے بعد دیکھا کہ وہ شخص حالت کفر میں قتل کر دیا گیا وہ شخص امیہ بن خلف تھا بعض روایتوں میں اس کا نام رتبہ بن ربیعہ بتایا گیا ہے بعض محدسین مثلاً اسود بن یزید ابو اسحاق اور زہیر بن معاویہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مذکورہ روایت میں اس بات کی سراہ کر دی ہے کہ سورت النجم پہلی سورت ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے مجمع عام کے سامنے پڑھی تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں سجدہ کیا تو کفار بھی سجدے میں چلے گئے صرف ایک شخص جس نے سجدہ نہیں کیا جس کا ذکر ابھی آ چکا ہے